اس کے بعد یہاں سے شروع ہو رہی ہیں پانچ انواع پانچ قسم کے حالات بنی اسرائیل کے اور پانچ حالات جو بنی اسرائیل کے شروع فرما رہے ہیں اللہ تعالی یہاں سے وہ اصل میں ان کی ایک طرح کی تاریخ ہے اور یہاں سے لے کر پندر میں رکو تک یہ دس رکو جو مسلسل یہاں سے چلے ہیں اس میں اللہ تعالی نے ان یہودیوں کی تاریخ بھی بیان کی ہے اور اللہ تعالی نے یہ بتلایا ہے کہ یہ کیا کیا کام کرتے رہے اللہ کے کیا انعامات ہوئے اس پہلے رکو میں یہ جو پہلی نو ہے اس افزا اسے تعبیر کرتے تھے نو سے نو کا مطلب قسم کائنڈ شک یہ ترجمہ اس کا کیا جا سکتا ہے تو پہلی بات جو بیان کی گئی ہے ان دس رقوات میں مسلسل بنی اسرائیل کی سب سے پہلے تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے باپ دادا پر کیا احسانات اللہ نے کیے اور یہ آج انشاءاللہ اللہ پڑھیں گے ہم اللہ کے ان انعامات کا ذکر ہے جو اللہ نے یہودیوں کو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاصرین تھے ان کے دور میں یہودی پائے جاتے تھے انہیں کہا کہ تمہارے باپ دادا پر ہم نے یہ احسانات کیے پھر اس کے فورن بعد ان کے باپ دادا کی حرکتوں کا ذکر کیا کہ یہ ہمارے احسانات کے مقابلے میں ہمارے ساتھ کیا کرتے رہے انبیاء بیا علیہ صلاح کے ساتھ کیا کرتے رہے لارا نے کہا ہے گویا اس طرح کہ تم نے سنا ہم نے تمہارے بابا کے ساتھ کیا کیا اور انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا کیا اور اب جو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو مدینہ منورا میں تم کیوں ایسی برے اعمال کر رہے ہو ان بدامالیوں کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو باس آ جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کے آئے ہیں اس دین کی نصرت کرو اس کی تائید کرو پھر اللہ تعالی نے چوتھی چیز بیان کی اس سے آگے چل کے اور یہ کہا کہ تمہارے باپ دادا انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے رہے اور انہوں نے نہ صرف قتل کیا بلکہ ان کے پیغام کو جھٹلاتے رہے تو جیسے وہ کر رہے تھے آخری نو میں فرمایا کہ اب تمہارا یہی حال ہو گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط قرار دے رہے ہو یہ پانچ قسم کی چیزیں ہیں جو یہاں سے لے کر اور دس رقو مسلسل بنی اسرائیل کے متعلق اللہ تعالی نے ایسے ہی ارشاد فرمائے اور ان کو بتایا ہے کہ کیا کیا اچھائیاں ہیں اور کیا کیا خوبیاں ہیں جو ہم نے تمہارے باپ دادا پر احسانات کیے جہاں سے شروع کیا ہے اور اللہ تعالی نے آٹھ انعامات کا تذکرہ کیا ہے اس رکو میں اور اس کے بعد اور دو سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے کہ آٹھ انعام ہم نے تمہارے باپ دادا پر کیے تھے اور دو سزائیں انہیں دی تھی تاکہ یہودیوں کو ترغیب بھی ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی آئیں خدا کے احسانات کو یاد کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال کریں کہ سزا جو ملی تھی وہ کیسی تھی اور اگر اب ہم نے بھی مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ چھوڑی تو ہمیں بھی یہ سزائیں مل سکتی ہیں اور جو اللہ کے انعامات تھے ہم ان کو سوچیں کہیں ایسے نہ ہو کوئی حصہ اگر ہم پر ہے تو ہم اس سے محروم ہو جائیں یہ پہلی جو آیت کریمہ ہے یہ تو وہی چیز ہے جو پہلے ارشاد فرمائی تھی جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی نا آیت نمبر تیس سے یا بنی اسرائی رسکرو نعمتی اللہ علیکم یہ وہی اسی کا اعادہ کر دیا ہے آیت نمبر سینتالیس میں اڑتالیس نمبر کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالی نے ترتیب سے بیان کر دیا انہیں اللہ تعالی نے انہیں ڈرایا ہے کہ دیکھو تم باس آ جاؤ اور جو تمہاری غلط چیزیں ہیں انہیں چھوڑ دو پہلے اس رکوع کو اور ان چیزوں کو آٹھ انعامات اور دو جو اللہ کے عذاب آئے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پھر تشریح کر لیں گے پہلا انعام اللہ تعالی نے گنا ان کا انچاس نمبر آیت میں 49 نائن میں وہ اس نجنا کم منا اور جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کی آل سے یہ خدا کا پہلا انعام ان کے باپ دادا پر ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دوسرا انعام اس کے بعد پچاس نمبر میں گنوایا اور فرمایا اس فرق نہ بکمول اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو ٹکڑے کر دیا دو ہو گئے اکاون نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے انعام کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ وہ اس وادنا موسا وعین لطن اور جب ہم نے وعدہ کیا است موسا علیہ اللہۃسلام سے وعدہ لیا چالیس راتوں کا یہ تین ہو گئے چوتھا خدا کا انعام پھر دیکھیے آیت نمبر 53 میں ہے وہ از آتینا موسل کتاب اور ہم نے جب حضرت موسا علیہ اللہ کو کتاب دی پانچواں انعام اس کے بعد ہے آیت نمبر ترپن میں وہ اس کالا موسا علیہ قوم ہی اور جب اس پہ موسا علیہ اللہ سلام نے اپنی قوم سے کہا چوبر ففٹی ففٹی فور جی جی چوبن میں چوبن نمبر آیت میں نہیں کتنے ہوئے یہ پانچ ہو گئے نا ہاں چوتھا انعام تھا وہ زاتعینا موسل کتاب ترپن نمبر آیت میں اور اس کے بعد چو نمبر جو آیت ہے ففٹی فور اس میں وہ اس قالمس قومی پانچ انعامات ہو گئے جی میں پھر گنتا آپ بلکہ گن لیجئے پہلی بات رشاد فرمائی آیت نمبر انچاس میں وہ اس ندینا کو منال من فرعن دوسرا انعام آیت نمبر 50 میں ارشاد فرمایا و از فرق نہ وکم البحر تیسرا انعام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا و از واد نا موسا بعین لئی لطن نمبر آیت میں باون کو چھوڑ دیجیے پھر ترپن نمبر آیت میں و از آتینا موسل کتاب کتنا ہوگا چار اور اس کے بعد متصل جو آیت ہے اس کے چوند نمبر آیت ہے وہ اس کالا موسا قومی ہی یا قومی نمزلم تم یہ ہے پانچواں انعام اللہ کا جو ان پہ ہوا جی یہ تو یہاں آئیں گے تو پھر بات کریں گے پہلے تو اس کو ہم لگا لیں اپنی جگہ پہ تاکہ ان کی ترتیب قائم ہو جائے نا پھر بتاتے ہیں اچھا اس کے بعد دیکھیے پچپن نمبر آئے وہ اس کل یا مسا لنو یہ چھٹا انعام ہوا اللہ کا ان پہ اس کے بعد جی دیکھتے جائیے صبر کیجیے جی ہاں 55 55 نمبر آئے اس میں ستاون نمبر جو آئے تھے نا وضل اللہ الغمام یہ اللہ کا ساتواں انعام ان پہ ہوا وضل اللہ علیکم الغمام آج نمبر 57 57 ہے یہ ساتواں انعام اللہ کا ہوا ان پہ 57 ہے دی 56 چھوڑ دی اچھا اس کے بعد پہلا عذاب اللہ کا دیکھیے جو ان پہ آیا ہے وہ 58 میں ہے اسکول نت خود حاضر کر دیا ایک اب کتنے انعام باقی رہ گئے ایک انعام اور کتنی سزائیں باقی رہ گئیں ایک سزا دو ایک سزا ہو جی پچپن نہیں ہے سزا ہم نے بتائی ہے اٹھاون نمبر آئے اس میں ففٹی ایٹ میں ففٹی ایٹ میں پہلی سزا انہیں ملی نا آگے دیکھیے ویزسپس کا موسال قومی ہی جہاں سے رکو شروع ہو رہا ہے اگلا یہ ہے آٹھواں انعام جو اللہ نے ان پہ کیا ہے آیت نمبر سکسٹی سکسٹی ہے آیت نمبر, نمبر وز کا یہ ہو گیا آٹھواں انعام اور دوسری سزا جو انہیں ملی ہے وہ دوسری سزا ہے سکسٹی ون میں وہ اس کل یا یاموسا اور یہ ساٹھ اور اکسٹھ نمبر آیت ہے دونوں ملا کر جہاں پہ رکوب پورا ہو رہا ہے یہ ساٹھ اور اکسٹھ نمبر آیت ہے ساٹھ سے وہ عذاب کی بات شروع ہوتی ہے یہ چیز ہے یہ آٹھ انعامات اور دو سزائیں ان دو رقوات میں اللہ نے ذکر کیے ہیں جو کچھ بھی ان کے باپ دادا کے ساتھ ہوا ہے اب اس کے بعد اب دیکھیے اللہ اعلی نے پھر بات شروع کی جی جی دوسرا عذاب جو ہے وہ آخر پہ بالکل اکسٹھ اور باسٹھ نمبر آئے دیکھیے 61 ون اور سکسٹی ٹو وہ اس کلتم یاموسا النصور اعلیٰ تعمیر واحد میرا خیال ہے کہ اے آیات کے نمبر میں دقت پیش آتی ہوگی ایک آدھ آیت آگے پیچھے ہو جاتی ہوگی نا کیونکہ بسم اللہ سے ایک آیت اگر شروع کریں گے تو پھر تو ایک پیچھے ہو جائے گی آگے ہو جائے گی وہ اسکول یاموسا النسور آلات عام واحدین اکسٹھ نمبر آیت آپ دیکھیے سکسٹی ون اور سکسٹی نہیں ہاں جی سکسٹی ون ہے یہ سکسٹی کو چھوڑ دیجئے سکسٹی ون ہے بس پوری ایک آیت ہے پوری ایک ہی آیت ہے ٹھیک ہے